أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه, ونفسه ولولا لا فقد الله عليك ورحمه لهم طائفه منهم ينظلو وما ينظلون الا انفسهم وما يرونكم من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم فضی اللہ علیہ کا رحمت اگر آپ پر اللہ کا بدل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لحمت تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو گمراہ کرنے کا بہکانے کا ارادہ کر لیا تھا وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنْ حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں وما من اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا رہے وہ انض اللہ علیہ کل اور اللہ نے آپ کر کتاب اور حکمت نازل کی ہے وہ اللہ کا نالم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 حقیقت بتا دی جاتی تھی وگرنہ وہ گرو جو بن عبیرت کے حامی کا لوگوں کا تھا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے قائل کر کے اور بن العبیرک کو بری قرار دلوانے والا تھا اس سے نتیجہ کیا نکلتا کہ جو اصل مجرے میں وہ بچ جاتا اور بے گناہ مجرم قرار پاتا اور بے گناہ کو سزا بن جاتا تو ملتی اور پھر اس کے نتیجے میں ایسا ہونے کے نتیجے میں مسلمانوں کی ساخ اور کردار مجروح ہو جاتا تو اللہ سبحانہ خانہ صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت سے آشنا کر دیا وحی کے ذریعے اور دنو عبیدک کی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 یہ حقیقت میں اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں راہ راہ سے ہٹا رہے ہیں اللہ کو دھوکا نہیں دے رہے آپ کو دھوکا نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو یہ دھوکا دے رہے ہیں میرے غروب نہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے نقصان بھی ان کا اپنا ہی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آخرت میں اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں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 جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رابطی طرف سے وہی کیا گیا ہے نازل کیا گیا ہے وہ آگے پہنچا ہے اسے پھر اپنے تک نہیں رکھا فخر اللہ علی کا عظیم اور ہمیشہ سے ہی آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے لا فی کثیر من ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں کوئی خیر نہیں ہے اللہ بھی سادہ سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے کا حکم دے او معروف یا کسی نیکی کا حکم دے او اصلاح, اصلاح کا صلح کروانے کا حکم دے کم الفطی راہ راط اللہ اور جو بھی ایسا کام کرے اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے تو عن قریب ہم ہاں اسے بہت بڑا اجر ادا کریں گے بہت بڑے اجر سے نوازیں گے نجوا کہتے ہیں باقی لوگوں سے الگ ہو کے اور چند بندے چھپ کر مل کر بیٹھ کر کوئی باتیں کریں اس کو کہتے ہیں نجوہ لوگوں سے الگ ہو کر صلاح مشورہ کرنا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 اور دوسرے قسم کے جو کام ہیں اللہ کی والے وہ اللہ کی طرف سے فخر اور سزا کے باعث ہیں اور جو شخص مخالفت کرے رسول کی ما کا ریا ردا اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی ہو رَاسْتَ اور وہ کے راستے, کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑے کسی اور راستے کی پیروی کرے ماں طب اللہ اب اسے اسی طرح پھیر دیں گے جس طرح وہ پھیرے گا وہ نسلی ہی چہنم اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتاب و سنت سے مستمت کسی مسئلے پر پھوکا امت مجتہدین امت کا اتفاق تو کتاب و سنت سے کسی مستبت مسئلے پر اگر اتفاق ہو نبی کی زندگی میں اجما نہیں ہوتا اجماع کیا ہوتا ہے تاریخ کے مطابق کہ نبی کی زندگی کے بعد ایسا ہو تو یہ آئند کا نازل ہوئی نبی کی زندگی میں یا نبی کی زندگی کے بعد نبی کی زندگی میں نازل ہوئی ہے نا تو اس وقت سبیل مومین موجود تھا اجماع موجود نہیں تھا سبیر مومنین اس وقت بھی تھا اور سبیر رومین کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی مانا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 آپ کے اشتہار میں تو اللہ تعالی کی طرف سے بڑی پر حاصل ہو جاتی جیسا کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ شہید کے سارے گناہ آپ کرز سارے پا. وہ گیا اس کو پیچھے سے بلایا آواز کہا کیا پوچھا تھا عرض کی کہ میں نے یہ سوال کیا تھا آپ نے کھایا ہاں سارے گناہ ماپ انز معلام اخبار الان ہی جتری ہوں المان سارا نیگی ابھی ابھی آ کے مجھے جبریل نے سرگوشی کوشش کی ہے مجھے ابھی ابھی جبریل نے اس کی خبر دی تھوڑا سا بھی کوئی نفس کوئی کمی رہ گئی اللہ نے فوراً سلا یہ ہے سبیل منہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع یعنی وحی الہی کی اتباع جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یہی سبیل منہ تھا اور اسی کی سب نے اجتماع اجماع ہو وہ بعض کی باتیں ہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر تمام تحمت کے مستحد ہو کہ کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں اتفاق کر لیں متفق ہو جائیں کہ اس آیت کا یہ معنی ہے اس حدیث کا یہ معنی ہے یا یہ مسئلہ یوں حل ہوگا فنا آئے اور پناہ حدیث سے استدال کر کے ہم نے اس مزلے کا یہ حل نکالا پوری امت کے علماء اکٹھے ہو جائیں اور سب کا ایک استبار جس جسے بھی پوچھیں وہ یہی جواب دیتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا وزن بن جاتا ہے لیکن ساری امت کے مستحد علماء کا اتفاق معلوم کر لینا یہ کون سا آسان کا ہے آج کے اس جدید کمیونیکیشن دور میں یہ مشکل ہے تو وہ دور جو واصلاتی نظاموں سے جدید ترین نظاموں سے خالی تھا اس دور میں کیسے پتا چل گیا کسی کو کہ اس مسئلے پر پوری امت کے غلامہ متفق ہیں صرف دعوے ہی ہیں اور کچھ نہیں جس کو جو من میں آتا ہے اپنی من گردی کے موقف پر اجماع کا دعویٰ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہاں صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں صحابہ کے کا نقل صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب قریب دور میں کئی باتوں پر اتفاق وہ ثابت ہے کیونکہ اس وقت یہ لوگ اجتماع تھے اکٹھے اور یہ چند لوگ تھے ان کا اتفاق وہ معلوم تھا لیکن صحابہ کے جو شخص نہیں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 جانور زدہ کرنے اور پھر اس طرح تالیاں نکالنے پر بھی دماغ کا دعویٰ کرتے ہیں امریا کو انسان نہ سمجھنا بلکہ نور سمجھنا اس پر بھی دماغ کے دعویٰ کرنے والے موجود ہیں ان کو خدائی اور صاف دے دینا ملاپ منانا کہتے اس پر بھی اجماع ہو گیا ہے کہتے تکلیف پر بھی چوکی عجیب بےجماؤ گیا تھا دعویٰ کرنے والے تو بڑے بڑے ہیں عجیب و غریب قسم کے دعوے کرتے ہیں شرک و بلت کے کاموں کو اجماع کا نام دے دیا گیا ہے ہاں وہ کام جس کا پھر واقع حقیقت میں امت کے تمام پر متحدی متفق ہو جائیں میں نے ارد کیا کہ اس کا ایک بہت بڑا غزل ہے یہ تو سارے مشتح جمع ہو گئے ہیں جمہور اکثریت یا جمہور یعنی بڑے بڑے علماء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 اسی طرح اجما بنا کے بیٹھ جاتے ہیں تو اگر کسی سے ثبوت مانگ لیا جو ہے نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے مدرم ابرجر نے کتاب لکھی ہے اجماع کے بارے میں الاوسط تو اس میں بڑے بڑے دعوے ہیں اجماع کے یہ بھی اجماع یہ بھی اجماع یہ بھی اجما تو ثبوت مانگا جائے ثبوت کوئی نہیں صرف دعویٰ جمع ہے فصل اخاری نے یہ کام بڑا کیا بخاری کی طرح وہ کیا کرتے ہیں کہ ابن منظر نے اس بارے میں اجماع کا دعویٰ کیا اور ساتھ ہی اختلاف بھی ذکر کر دیتے ہیں اشارہ کرتے تھے تو اجماع و جمع کوئی نہیں ہے تو بہرحال مشتحجین امت کا اگر اتفاق ہو جاتا ہے کسی مسئلے پر اور مسئلہ و کتاب و سنت سے عمل کرتا ہو اس وقت بلائے امت کا اتفاق ہو جائے تو وہ بھی صحابہ کے رام رضوان اللہ مجنوین کے اجماع اور اتفاق کی طرح بڑی اہمیت اور حیثیت کا حامل بن جاتا ہے تو مسئلہ اثر اجماع کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا ثبوت وہ بڑا مشکل اور معلوم کے حل تک مشکل اور اس آیت کے اجماع جو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس آیت سے اجماع نہیں کرتا اجماع کی حجیت اس آیت سے ثابت نہیں ہوتی کیونکہ یہ آیت نبی کی زندگی میں نابد ہوئی ہے اور اجماع ہوتا وہ ہے نبی کی زندگی کے بعد اس ہو نبی کی زندگی میں تو مسلمانوں کا ہر مسئلے پر اشتخاب ہی اتنے صاف تھا اگر کبھی کوئی معاملہ بن بھی گیا تنازع ہو بھی گیا اجتخاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والے کاموں کو اجماع کا نام دینا ہے پھر تو سارا ہی اجماع ہوا ہر کام میں ہی پھر اجماع ہو جائے گا تو بہرحال یہ مجتہد مجتہدین جو ہیں مجتہد کی مسئلہ اجتہادی مسئلہ اجتماعی مسئلہ اس پر اکٹھے ہو جائیں تو اس کا نام اجماع ہوتا ہے دوسرے کے وہ نبی کی زندگی کے بعد ہو تو سبھی دے وہ وہ شما نہیں کرتے کیا ہے وہی اللہ کی پیروی وہی اللہی کی اتباع وہی اللہی کی اتباع کرنے کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی اتباع کرنا شروع کر دے کوئی بندہ ماتب اللہ و نسلی جہنم ہم جدھر اس کا منہ آئے گا ادھر ہی اس کو پھیر دیں گے اور پھر آخر ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے وہ خاط مسیرہ اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے